مسجد جمعہ مسجد جمعہ بھی مدینے میں مسجد نبی کے قریب ترین واقع مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز ادا فرمائی تھی اس مقام پر اب یہ مسجد جمعہ جو ہے وہ تعمیر کر دی گئی ہے مسجد قبل مسجد قبل یعنی دو قبلوں والی مسجد قبل کا مطلب ہے دو قبلے یہ بہت ہی تاریخی مقام ہے اور مدینے کے اندر موجود ہے رجب دو ہجری میں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے بنو سلمہ غالباً قبیلے کا نام تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس جگہ وہ قبیلہ را... جو ہے وہ رہائش پذیر تھا وہاں آپ کسی کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے اور جب آپ نے یہاں پر ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے نماز پڑھائی نماز کی امامت فرمائی اس مقام پر اور نماز کی ادائیگی کے دوران یعنی ظہر کی چار رکعت کے دوران میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ اب کبلا جو ہے وہ مسجد اقسا یا بیت المقدس کی جانب سے تبدیل کر کے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی جانب کیا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازیوں نے نماز کے دوران میں ہی قبلے کو تبدیل کیا یعنی رخ تبدیل کیا اور اس میں دو رقط جو تھیں وہ مسجد اقسا کی جانب پڑھی گئیں اور دو رقط بیت اللہ یا خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے ادا کی گئیں تو اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے جب دوسرا پارا شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے اور اس کے آگے تھوڑی سی آیات جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ جو قبلے کی تحویل یا قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو یہاں دو محرابیں بنی ہوئی ہیں ایک محراب کو ہے جہاں پہلے نماز کی امامت فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر دوسری محراب ہے جہاں پر بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی گئی اور اب